جنت انسان کا اصلی ہیبیٹیٹ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے ایک ایسی دنیا کا طالب ہے جہاں وہ پورا من انداز میں رہ سکے انسان کی پوری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ ایک ایسی دنیا کی تلاش میں رہا ہے لیکن عملاً وہ اس دنیا کو کبھی نہ پا سکا موجودہ زمانے میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ ممکن ہوا کہ انسان مکمل تہذیب یعنی سویلائزیشن کو وجود میں لائے چنانچہ ساری کوششوں کے بعد یہ ممکن ہو گیا کہ انسان ایک کامل تہذیب کو وجود میں لائے مگر جب یہ تہذیب عملاً بن چکی تو معلوم ہوا کہ وہ انسان کے لیے صرف ایک ناقص تہذیب ہے قرآن کا یہ بیان تجرباتی سطح پر ایک ثابت شدہ واقعہ بن گیا ولکم فی ہا ماتی انفکم ولکم فی ہا ماتد <تدعون> صورت نمبر اکتالیس آیت اکتیس یعنی اور تمہارے لیے وہاں ہر چیز ہے جس کا تمہارا دل چاہے اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے پہلے زمانے میں انسان صرف ضرورت پر زندگی گزارتا تھا پھر سہولت یعنی کمفرٹ کا دور آیا اس کے بعد تہذیب نے لگژری کے بے شمار سامان انسان کے لیے فراہم کر دیے لیکن کوئی بھی چیز انسان کے لیے ذہنی سکون یا پیس آف مائنڈ کا ذریعہ نہ بن سکا انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے ایک آئیڈیل دنیا پرفیکٹ ورلڈ کی تلاش میں ہے مگر تجربے نے یہ بتایا کہ موجودہ دنیا کی محدودیت کی بنا پر یہاں کامل دنیا کی تعمیر ممکن نہیں عام تصور کے مطابق تہذیب کا یہ سفر ابھی جاری تھا امریکہ کے رائٹر ایلوین ٹافلر نے ایک کتاب چھاپی اس کتاب کا ٹائٹل تھا فیوچر شاک پبلشڈ ان نائنٹین سیونٹی اس کتاب میں انہوں نے یہ پیشن گوئی کی کہ انڈسٹریل ایج اب سپر انڈسٹریل ایج کی طرف بڑھ رہا ہے مستقبل میں ایک نئی ترقی یافتہ دنیا وجود میں آئے گی جبکہ انسان کے لیے اس کی طلب کو حاصل کرنا ممکن ہو جائے لیکن اس کے بعد ہی دانوں نے یہ دریافت کیا کہ موجودہ زمین اپنے کاؤنٹ ڈاؤن کے آخری مرحلے میں پہنچ رہی ہے اکیسویں صدی کے آخر تک موجودہ زمین انسان کے لیے قابل رہائش یعنی ہیبٹیبل نہیں رہے گی اس دریافت کے بعد اب یہ ناممکن ہو گیا ہے کہ زمین کی بنیاد پر کوئی جنت جیسی اعلی دنیا تعمیر کی جا سکے مشہور برطانوی سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ نے اس کا حل یہ بتایا ہے کہ اب انسان کو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے اسپیس کالونی بنانا چاہیے مگر ہر شخص جانتا ہے کہ یہ تجویز ایک سائنس فکشن سے زیادہ کچھ نہیں اس طرح سائنس نے دریافت کیا کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک کامل دنیا کا متلاشی ہے لیکن موجودہ دنیا میں یہ کامل دنیا بننا ممکن نہیں یہ دریافت بال طور پر جنت جیسی ایک دنیا کی موجودگی کا ثبوت ہے کیونکہ جس دنیا میں ہر چیز اپنے فائنل ماڈل پر پائی جاتی ہو وہاں جنت جیسی ایک دنیا کا ہونا اپنے آپ میں ایک ثابت شدہ بات ہے جنت اگر دکھائی نہیں دیتی تو اس کو نہ دکھائی دینے والی دنیا میں موجود ہونا چاہیے جنت انسان کی طلب کا مطلوب ہے اور کائنات کا مطالعہ جس بامانی دنیا یعنی میننگ فل ورلڈ کی نشاندہی کر رہا ہے اس میں علمی طور پر یہ ناممکن ہے کہ طلب تو پائی جائے لیکن مطلوب موجود نہ ہو یہ دریافت جنت کی موجودگی کا ایک استمباتی ثبوت یعنی انفلینشیل پروف ہے